ردی کا پس نہیں, رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے منہ کا فیصلہ کرنے والا مان لے فیمش آ جاؤ اس فیس میں جب کے درمیان جھڑا ہے پھر لال یا انکشی ہند نہ وہ پائیں اپنے جلوں میں حارا جنگ کوئی تنگیم اور وہ اس کو تسلیم کر لیں پوری طرح سے گزشتہ <coughs> درخت نے اس شاید کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر کسی بھی شخص کے مومن ہونے کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ کسی بھی جھگڑے کا فیصلہ وہ اللہ کے رسول سے کروایا جائے کسی اور سے نہ کروایا جائے دوسری یہ کہ دبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مانا جائے تسلیم کیا جائے اور تیسری شرط یہ لگائی ہے کہ اس کو ماننا ہے دل کے ساتھ مجبور ہو کر نہ مانیں بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ مانیں یہ تینوں کام ہوں گے تو پھر بندہ کوئی مومن بنے گا فیصلہ اللہ کے نبی سے کروائے اور اللہ کے نبی کے فیصلے کو مانیں اس پر عمل درآمد کریں اور اس کو دل و جان سے مانیں اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی اور حرج اس کے بارے میں محسوس نہ کرے تو اس سے منقریب حدیث کے ایمان کی حقیقت وہ پوری طرح سے کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پرانے مجید پر قانے میں جو کچھ ہے ہم اس کو مانتے ہیں تصدیق کرتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین اور احادیث ہیں اس کو ماننے سے وہ گریزہ رہتے ہیں انکار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے تو پہلی بات کہی ہے کہ جھگڑے کا فیصلہ نبی سے کروانا ہے دوسری بات کہی ہے کہ اس کو ماننا ہے تیسری بات یہ کہی ہے کہ اس کے بارے میں دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہیں کرنی یہ دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں مانتے نہیں ہیں اور اپنی عقل سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی سے فیصلہ نہیں کرواتے اور کچھ تو ایسے ہیں جو صاف انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے ایمانوں کو کیا آیت کا یا حدیث کا علم نہیں تھا اگر مان بھی لیا جائے لیکن دل میں تنگی محسوس کی جائے تو یہ بھی ایمان کے منافی ہے اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اسی وقت ممکن یا آسان ہوتا ہے جب بندہ اپنے موقف کو درست سمجھے لیکن درست سمجھنے کے باوجود اس کو محتمل دل مانے کہ میری تحقیق نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے اور یہ حق سچ میرے سامنے ظاہر ہوا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ انسانی بشری تقاضے سے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور درست بات کوئی اور ہو لیکن مجھے جو درست لگی وہ میں نے اپنا دوں یعنی اپنے موقف کو درست سمجھے درست مانے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ مسئلہ اجتحادی ہے واضح دلیل اور نس اس موجود نہیں ہے تو اس کو مشتبل دلخت بھی مانے تو پھر اس کے لیے یہ حقیقت کو جو کرنا آسان ہوتا ہے وغیرہ بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر اس فلاح و ربی کا شان کے بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہوا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا تو مسلمان نے کہا نہیں ہم یہ فیصلہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کروائیں گے کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی تعالیٰ کے بارے میں بڑے سخت گیر موقف کے حامل تھے ان کے پاس غیر فیصلہ کروانے کے لیے مقدمہ رکھا مسلمان نے اپنا تو یہودی نے کہا کہ عمر فیصلہ کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لو کہ اس کے بارے میں فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں میرے ہاتھ میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے اور گھر سے نے تلوار اٹھائی اور مسلمان کی گردن اڑا دی تو اب مسئلہ بن گیا نہیں مسلمان کو قتل کیا لہذا تھا آپ قتل کیا جائے گا تو اللہ نے یہ اعتماد کر دی یہ بڑا بڑھا چڑھا کے اور مختلف انداز کے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے کوئی اصل نہیں بے بنیاد اور بے دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اصرار کے باوجود منافقوں کی بڑی بڑی گستاخیاں دیکھنے کے باوجود ان کو قتل کرنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے تھے کہ ان کو اس لیے نہیں قتل کرتا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے <تصحیح> اور تو صحابہ کرام کو قتل کرنے سے منع کیا کرتے تھے <تصحیح> صحیح بخاری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ ان کے درمیان اور ایک انصاری صحابی کے درمیان ہررا نالیوں کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کھڑا یہ مدینہ سے ایک طرف میدان ہے وہاں پہ بارش کا پانی نالیوں میں جمع ہو کے اور پھر مختلف کھیتوں کو شراب کرتا ہے اب طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے پانی آ رہا ہے پہلے جس کی زمین ہوگی وہ اپنی زمین کو پہلے سیراب کرے گا اپنی زمین کو پانی لگا کے اچھی طرح سے پھر اس کو آگے جانے دے گا چھوڑے گا تو عبداللہ بن جب زدہ اللہ تعالی عہد تھے ان کی زمین پہلے تھی وہ کہتے تھے میں نے پہلے پانی لگانا ہے تو آگے ایک انصاری کی زمین تھی تو انساری کہنے لگا کہ جی میرا حق زیادہ ہے مجھے پانی لگانے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی کو کہا کہ ٹھیک ہے اپنے باغ کو پانی لگاؤ تو جب ٹخنوں تک پانی ہو جائے نا تک تو اس کے بعد پھر چھوڑ دو آگے جانے دو چلو آپ کا بھائی جو ہے وہ بھی پانی لگا رہے اب یہ بات سنی تو انصاری نے کہا یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ذات بھائی ہیں اس وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے مطلب یہ تھا کہ رشتہ داری کی رعایت کی ہے رشتہ داری کی وجہ سے آپ نے اس کو یہ کہا ہے کہ اتنا پانی لگا لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تکلیف محسوس ہوئی اور آپ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا اپنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اے زبیر اپنے کو اتنا پانی دو کہ کناروں تک آ جائے گنے مڈیر وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پورا حق دیا اصل ہاتھ یہی بنتا ہے کہ پہلے جس کی زمین ہے وہ اپنا پوری اچھی طرح سے اپنی کھیتی کو خراب کرے اس کے بعد آگے چھوڑے انصاری کی درخواست پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو تھوڑا سا لگا رہے بدر آ جائے چھانٹ دے پھر بال وہ اس پہ بھی رانی نہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پکی رام بھائی کے لیے آپ ہیں تو آپ نے پھر اس کو پورا حق دیا اور اس پر اللہ سبحانہ ہوا تھا نے یہ آیت ناول کی فلاح و نبی کا یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تو یہ اس کا شامی نزول ہے وہ جو گدر اڑانے والا واقعہ ذکر کرتے ہیں وہ واقعہ خود ہی اڑا ہوا ہے مارش مَا إِلَّا دلاش ہے اور اگر بے شک ہم واقعی ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو ابھی تم یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ ما فلو الا قلیل نم تو یہ کام ان میں سے بہت تھوڑے ہی کرتے ہم فعلو ما یو آلو اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے لانا قی اللہ تو ان کے لیے بہتر ہوتا وہ اشدا اور زیادہ ثابت عدم رکھنے والا ہوتا اس آئس کا تعلق بھی مناسب سے ہے اس میں انہیں اخلاص اور ترک نفاق کی ترغیب دی گئی ہے کہ نصاف کو چھوڑ دیں اور مخلص ہو جائیں یعنی چاہیے تو یہ کہ اللہ کا حکم ماننے میں جان دینے سے بھی درگ نہ کریں اگر اللہ تعالیٰ حکم دیں جان دینے کا تو جان بھی دے دیں مگر یہ ایسے ہیں کہ اگر انہیں کہا جائے جان دینے کے لیے یا انہیں گھر چھوڑنے کا کہا جائے ہجرت کرنے کا کہا جائے تو یہ منافق جو منہ کے مسلمان ہیں یہ ایسا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ بھاگے گئے کسی طرح سے ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور اگر کہیں ان کو اللہ تعالی اپنی جانیں ہلاک کرنے اور اپنے گھر چھوڑنے کا حکم دے اور اللہ کا یہ حکم مان لیں تو ان کے لیے یہ بات بہت بہتر ہے اس کے ان کا نفاذ ختم ہو جائے گا وہ اشدا تصویر اور ثابت کرنے کے لیے بھی یہ بات بڑی بہترین ہے وہ اد اللہ اور اگر یہ کام کر لیں ایک عَجرًا عَبِيمًا تو اس وقت ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیں گے اور ہم انہیں سیدھے راستے کی دیں گے، چیزیں راستے پر ہدای اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی حتا تو وہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا من نبی جینا نبیوں میں سے, سے شہی اور شہیدوں میں سے صالح اور صالحین میں سے وہ سونا اولا کا رسیفہ اور یہ ساتھی ہونے کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں یعنی اچھے ساتھی ہیں یعنی اللہ اس کے رسول کی جو آپ کی فرما برداری کرے تو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے یہ لوگ ان بندوں کے ساتھ مل جائیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے یعنی نبیوں صدیقوں شہداء اور صالحین میں سے اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں مطلب یہ کہ بندہ اپنے اعمال کی بھی نہ اتنے اعلی اور عرصہ درجات پر نہیں پہنچ سکتا کہ نبیوں والا صدیقوں والا شہیدوں والا اس کو درجہ اور رتبہ ملے لیکن اخلاص کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے ان کو یہ درجہ ملے گا کہ وہ انبیاء صدیقین شہادات صالحین کے ساتھ ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء المر محبہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے محبت اور اطاعت یہ دونوں لازم و ملزوم ہے اگر اطاعت نہ ہو تو محبت کا دعوی جھوٹا ہے اور اگر اطاعت ہو لیکن محبت نہ ہو تو پھر وہ اطاعت حقیقی نہیں بلکہ دکھلاوے کے لیے بات مانتا ہے کوئی لیکن جس کی مانتا ہے اس سے محبت نہیں تو وہ مانتا ہے دکھلانے کے لیے محبت اور اطاعت یہ لازم و ملزم ہے وہ نہیں اسی اللہ اور رسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے دکھلا دے کے لیے محبت کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت رہے کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کا کہانے تو پھر وانی نبی نم صدیقی نبصال پھر نبیوں صدیقوں صدیق و شہدہ اور صالحین کا اس کو ساتھ ملے گا نبیین تمام فرنور ہیں اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے انس بن رضی اللہ عنہ تو نبیت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا مانگ لو کیا مانگتے ہو کہتے ہیں مرافا پتا جن میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ بھی کسرت سجود تو زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کا مطلب زیادہ نوافل پڑھ زیادہ عبادت کا تاکہ تو میرے ساتھ ہو سیدنا عنص بن مالک اور اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح وہ قاری کے اندر ہے کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہوں گا کیونکہ اگر سے میں نے آمار ان جیسے نہیں ہیں میرے لیکن میں ان سے محبت رکھتا ہوں ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ مجھے روز محشر ان کا ساتھ نصیب ہوگا صدیق یہ موالبے کا سیدھا ہے اور اس امت میں صدیق بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی جب ہی ان کو جٹلا رہے تھے اور پھر یہ باقی بعد میں آنے والوں پھر یہ نمونہ اور پیشوا بنے ویسے تو سکدین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اول اول اسلام قبول کر لیا تھا شروع شروع میں لیکن وہ بچے تھے بچے ہونے کی وجہ سے دوسروں کے لیے نمونہ بننے سے قاصر رہے اب وہ ڈاکٹر علی اللہ تعالی عنہ سمیدار تھے باشعور تھے اور پھر اپنے قبیلے کے قوم کے بڑے بھی تھے سردار بھی تو یہ مختصا اور پیشوا بن گئے صدیق اس کو کہتے ہیں جو دینی امور کی تصدیق کرنے والا ہو اور اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی خلش کوئی خلجان اس کے دل میں نہ ہو یعنی بڑے شرا صدر کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہونے والا ہو اور اس کی تصدیق کرنے والا ہو اور شہداء یہ جو جہاز کی اللہ میں مارکے میں قتل ہوتے ہیں صالحین اس سے تمام تر صالحین مراد ہیں نیک لوگ وحسن اولائی کا اور یہ ساتھی ہونے کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے وقفا باللہ علینا اور اللہ تعالی ہی کافی ہے سب کچھ جاننے والا خوب جاننے والا ماشاء اللہ اللہ